نسر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شرم داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے انگلیوں میں آنی چاہیے اسے جو کم رکھتے ہیں داڑھی ان کے لیے ہے جو بہت زیادہ لمبی بڑھاتے ہیں غیر مخالف لوگ لمبی لمبی کی داڑھی ہوتی ہیں اور بکھرے بکھرے بال ہوتے مطلب سنت طریقہ کے ہم اس کا داڑھی کا کا اور جو زرفیں بڑی رکھتے ہیں مطلب بال کتنے بڑے ہونے چاہیے کے داڑی شریف جو سننا طریقہ ہے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تھا کہ داڑیاں بڑھاؤ منہ کم کراؤ اور مشرقوں کی مخالفت کرو تو داڑھی تو بڑی ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ ایک مشت سے کم نہیں ہونی چاہیے یعنی اگر بڑی ہے تو پھر تو جائز ہے کم سے کم جو ہے وہ ایک مشت ہونی چاہیے اس سے کم جو ہے وہ ناجائز ہے لہذا ایک مشت جیسا سین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہارشی میں روایت ہے ابن ابھی میں سین ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ سے رہا کہ وہ ایک مشت میں پکڑ لیا کرتے تھے بارش بھی اور اس کے نیچے سے جو تھی اس کو کٹوا دیا کرتے تھے یا کاٹ دیا کرتے تھے تو ایک مشت تک سنت ہے مجھ سے کام کرنی ناجائز ہے اور اگر زیادہ ہو بہت زیادہ بڑی نہ ہو کہ, کیونکہ یہ اسلام میں سے مذاق نہ بنے لیکن اگر مناسب ہے تو پھر وہ ایک مشکل زیادہ بھی رکھنی جائز ہے جی شبیر نورانی بھائی اے جی